دنیا میں جو کر کے آئے تشدد مکان جو کس بہت گواہی دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے تو اب دونوں آیتوں میں کوئی تعارف نہیں رہا مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک تو یہ جھوٹ بول لیں گے لیکن جیسے ہی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی ولا حدیثہ تو اب یہ کوئی بھی بات اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے دادا تو میں کوئی تارج نہیں آگے ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے توحیدی کے تعلق سے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پکار ان کی تک پہنچ رہی وہ سن رہے ہیں اللہ نے فرمایا انجیب الب اللہ ارے جواب تو وہ دیتے جو سنتے ہیں کیا ترجمہ ہو اس کا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 کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فا او یو حو اور یو یو اس کا ماحول اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھائی لے کر پیدا ہوتا ہے برائی باہر سے آتی ہے تبھی تو مطلب صحیح ہوگا اسات کریمہ کا لقت خلق نل انسان اپنی آسن ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے یعنی پیدا ہوتا ہے تو خیر لے کر آتا برا بنتا تو برا باہر سے آتی ہے, ہے. ہے. ہے. فرمایا گیا کہ قیاد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 بھمر نے گرداب نے کشتی کو چھوڑ دیا اور کشتی ساحل کو الگی حضرت اکرما رضی اللہ تعالی انہوں کے ایمان کا سبب یہ واقعہ بنا اب دیکھیے آپ کہ توحید انسان کے شعور میں موجود ہے انسان کے لاشعور میں شعور کی گہرائیوں میں لاشعور کی گہرائیوں میں موجود ہے اور مصیبت کے وقت صرف خدا ہی یاد ہے یہ اس بات کی دلیل ہے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 اچانک ہم نے ان کو پکڑا اور حیران دے گئے اس کی مثال کیسے ہے اس کو سمجھیں ایک شخص جاتا ہے بازار سے توتا خرید کر لاتا ہے اسے پے میں رکھ دیتا ہے پے میں اسے کیا دیتا ہے پیرو دیتا ہے چیکو دیتا ہے مرچیں دیتا ہے گلاب جامن دیتا ہے یہ نعمتیں ہیں جو پے میں صاحب خانہ توتے کو دے رہا ہے بتاؤ کو پنجرے کے اندر یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں صاحب خانہ کی طرف سے دل کی رضا مندی کے ساتھ ہے کہ نہیں دل کی رضا مندی کے ساتھ ہے خوشی خوشی دے رہا ہے وہ اس لیے کہ خرید کر تو وہی لایا ہے نا اچھا گھر میں ایک چوہا ہے بہت ہی بدماش بڑا شریف چوہا ہے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 دیکھتا ہے کیا قسم قسم کی چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی اب اس وقت چوہے کی کیا حالت ہوتی ہے پریشان ہو جاتا ہے اب بچے کیا کرتے اسے باہر لے جا کر کے اوپر سے ایسے ایسے مارتے ہیں یہاں تک کہ مارتے مارتے جان نکال لیتے ختم کر دیتے ہیں اس کو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر خفا ہوتا ہے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 اللہ تبارک و غیب کے, کے خزانے ہیں غیب کی کنجیاں پات کی کنجیاں کتنی ہے لا اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اچھا محفل برول بہر خشکی اور تری میں کیا کیا چیزیں ہیں سب کا علم ہے اسے کیا بات ہے محفل کیا نگاہ ہے کیا علم ہے وہ یالم الحافل برول بہر ہر چیز جو خشکی میں ہے چھوٹی بڑی جو تری میں ہے چھوٹی بڑی سب کا علم اسے ہے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 آدمی کی زندگی کے لمحے لمحے کو کیسے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے جو چودہ سو سال پہلے بیان کر دی گئی ہے. کتاب موبین, ایک ایک چیز کتاب موبین میں درج ہے. سب کچھ موجود ہے. کی ہمارے پاس ہے اس کے بعد باس بادل موت پر ایک بڑی سادی دلیل دی جا رہی ہے وہو اللہ یہ تھا رات میں اللہ تم کو موت دے دیتا ہے یعنی تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں یہ ایک موت ہی تو ہے اب اللہ استف لال کیسا کرتا ہے دیکھیں کتنی پیاری دلیل ہے کہ ایک مختصر موت ہے نیٹ نید ایک مختصر موت ہے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 اور بیداری ایک مختصر زندگی تو مرنے کے بعد ایسا کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک لمبی نید ہو اور لمبی نید کے بعد ایک لمبی بیداری ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو کتنی شاندار دلیل ہے ایک آرزی موت کا اور ایک عارضی بیداری کا سلسلہ تو روز دیکھ رہے ہو ایک لمبی موت اور ایک لمبی نید کے بعد ایک لمبی بیداری امپاسبل کیسے ہے ہے اس کا نظارت تو تم روز کرتے ہو یہ بات بادل موت پر بڑی پیاری دلیل دی گئی اس کے بعد فرمایا گیا تھی دنیا ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں ان کے قریب بھی نہ جائیں جنہوں نے دین کو لہو لائف بنا لیا ہے دین کو لہو لائف بنانے کا کیا مطلب ہے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 دنیا ملنی چاہیے چاہے ہمیں قرآن کو توڑنا مرونا پڑے یا حدیث کو توڑنا مروڑنا پڑے اپنا مسلک ثابت ہو ایسے لوگوں نے دین کو کھلواڑ بنا لیا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجیے آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے دین کو لہو بنا لیا ہے کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے یعنی ایسا یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں دنیا پیاری ہے آخرت پیاری نہیں ہے اور دین کو لہو لائب کھیل کود بنانے کا ایک اور مطلب ہے ناچنا کودنا ڈانس کرنا تالیاں بجانا یہ سب کب ہوتا ہے مثلا ارس نکل رہا ہے ناچ رہے ناچ رہے ہیں یہ دین کو کھلواڑ بنانا ہوا کوالیاں ہو رہی ہیں ڈھول تاشے بج رہے ہیں جھوم جھوم کر کے سرکیا اشار پڑھے جا رہے ہیں یہ دین کو کھلواڑ بنانا ہوا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 دنیا میں اس کو اٹھا کر لے جا رہے اور جب زمین کے اندر چلا گیا تو سب کی بگڑی بنانے لگا سکھ, کیسا باہیا تقیدہ ہے قدر باہیا تقیدہ دنیا میں نبی مجبور ہے کہ مجھے قبر تک لے جاؤ وہی مجبور ہے مجھے اٹھا کر قبر تک لے جاؤ مجھے نہلاؤ مجھے کپناؤ میری قبر برابر کرو سارے کسارے محتاج سکھ ہیں زمین کے اندر گئے سارے کی سارے دینے لگے سارے کی سارے دستگیری کرنے لگے تو موت یہ شرک کی تردید میں سب سے بہترین دلیل ہے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ نے اس کی اتباع کروں تو میں گبراہ ہو جاؤں گا یہ بھی ڈوب گیا یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا یہ اور اس کے بعد سورج نکلا فلم کتنا بڑا ہے یہ تو سب سے بڑا ربرا سب سے بڑا رب ہے فلم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 بات فرمائی ہے حجت ہماری ہم نے ابراہیم کو حجت اتنا فرمائی تھی یہ دلیل جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے رکھی قوم خاموش ہو گئی اس کے بعد الگ ترتیب تقریباً اٹھارہ انبیاء کرام کا نام بنام ذکر کیا گیا اٹھارہ انبیاء کرام کا نام ذکر کیا گیا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 ان تمام انبیاء اکرام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا نام ذکر کرنے کے بعد اٹھارہ امبیا کرام کا اس کے بعد یہ ذکر فرمانا ولاؤ اشرکان اگر یہ بھی بفرد مہر شرک کرتے تو سارے امال ہفت ہو جاتے اس سے شرک کی کباہت شناخت اور اس کا انتہائی ڈینجرس ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے یہ تمام اعمال کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا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 اور جہاں تک جنت کا معاملہ ہے جنت تو اس کے اوپر حرام ہے جنت جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے وہ ماں با اس کا ٹھکانا تو صرف جاننا میں اتنی خطرناک شہر لہذا ہمیں قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے اعمال کم ہی ہوں چلے گا لیکن شرک کے بارے میں ہمیں بہت کیئر فل رہنا ہے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ زندگی میں دراتی آدمی کا احساس بھی نہیں ہوتا لہٰذا بہت کیئر فل رہنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں کسی نایے سے شرک تو نہیں آ گیا ہے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 لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے اس لیے کہ بیٹے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے انا یا پون لہو الگ اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ولن تق اللہ صاحبہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے جب اس کی بیوی ہی نہیں تو بیٹا کہاں جائے گا یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی سن آف گاڈ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے اللہ تبارکار نے کریما کے اندر اس کا رس فرمایا ہے. انا یہ پون لہو الگ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ولم تقل صاحبہ پھر وخال کا کل نش کل نش اللہ تبارک نے تو ہر چیز کو پیدا کیا اللہ کے علاوہ جو کچھ سب مخلوق ہے اور مخلوق ہو وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتی ہے کوئی بھی مخلوق اس کو بیٹا کیسے کہا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ادراک نہیں کر سکتی یعنی ادراک کی نفی ہے رویت کی نفی نہیں ہے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 ایسے ہی تم دیکھو گے تو ہمیں چاپ کا ادراک نہیں ہوتا ہم چاند کو دیکھتے ہیں ادراک نہیں کرتے ایسے ہی اللہ تبارک کو تعالی کو وہاں دیکھیں گے تو رویت کی نفی نہیں ادراک کی نفی ہے لاتر آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بہو ادرکل ابسور اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی وجہ کیوں نہیں دیکھ سکتی بتائے گا بہو الطیف الخبیر لطافت کی وجہ سے لطیف ہے اس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا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 اللہ تبارک سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ مجھے دکھا تو عطا نہیں, نہیں دیکھ سکتا اور تو کیا دیکھے گا میں اپنی ہلکی سے تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے کو اوپر ڈال رہا ہوں گا۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو, تو مجھے دیکھ لے گا فلم جاؤ اللہ نے فرما میں اپنی تجلی پہاڑ کو اس پہاڑے ڈال رہا ہوں اگر پہاڑ اپنی جگہ رک جائے پھیر جائے تو مجھے دیکھ لے گا رب اللہ کی ایک حقیقی سی تجلی پہاڑ برداشت نہیں کر سکا ریزا ریزا ہو گیا اور دھماکے سے حضرت علیہ مصلح بیہوش ہو جو کر کے گر پڑے مطالبہ کیا تھا انہوں نے اللہ کے دیکھنے کا اللہ نے فرمایا دنیا میں وہ تجھے آنکھیں عطا نہیں کی گئیں جو میرا دیدار کر سکے اسی طرح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 دریافت فرمایا دریافت کیا حل ری تھا رب بک آپ میراج میں گئے تھے آپ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا آپ نے فرمایا کال آپ نے فرمایا نور وہ تو نور ہے میں بھلا اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ آپ نے معاج کے اندر سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک کا دیدار نہیں کیا یہ روایت مسلم کی ہے بخاری شریف کی روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ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 یہ کتاب توحید کی روایت ہے بخاری کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بتاتی ہے کہ جو آدمی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے محراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا فقط و ہے وہ جھوٹا ہے تو مسلم شریف کی روایت جو ابو زرک فارغ سے ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری کتاب و توحید میں یہ دونوں روایتیں بتاتی ہے کہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا مرنے کے بعد جو جنت میں جائیں گے اللہ تبارک کا دیدار جنت کے اندر ہوگا اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آ آ کر کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اے محمد ہم تم پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم شرط یہ کہ فلاں دکھا دو فلا موجزہ دکھا دو جواب یہ دیا جا رہا ہے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 بتایا گیا نلا سود آ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے علماء ہیں وہ جانتے ہی یہ بات غلط ہے لیکن اسی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے بتایا جا اس کی وجہ یہ ہے کہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور دل جب اندھے ہو جائے تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آدمی مانتا نہیں دکھا دی جاتی ارے بھائی دیکھو یہ فلاں حدیث موجود ہے یہ آپ تو اس کو الٹا کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ حدیث اس کا مطلب تم سمجھے نہیں یہ حدیث ایسی ہے تو حدیث دیکھو دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں لہذا اگر آپ حدیث بھی دکھا دیجئے آنکھوں سے دیکھ بھی لے تو نہیں مانیں گے اللہ تبارک نے اس کا جواب دے دیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں لہٰذا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آدمی حقیقت کو قبول نہیں کرتا فی اللہ تامل اخرولا تامل قلوب اللہ عجیب حقیقت سے ان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 اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ نہ بنا سکتے سے گیا حقیقت کا اظہار ہے یہ گستاخی کا پہلو نہیں ہے اور پھر یہ سننے کے بعدی اور نہ جانے کیا, کیا, کیا پھر ابن تیمیہ کو گالیاں دینے لگتے محمد ابن ابل نجدی کو گالیاں دینے لگتے اور پھر مکہ اور مدینہ تمام کے تمام جگہوں کے جو حق پرس ولم سب کو گالیاں دینے لگتے ہیں کہ یہ سب کے سب دیکھو گستاخ اولیا ہے گستاخ ہے علما ہے تو فلاں فلاں تو گالیاں مت دو لیکن حقیقت کا اظہار ضرور کرو بتا دو کہ یہ چیز حق ہے یہ چیز باتیں ولا تصب اللہ رحد نمدون اللہ فیصب اللہ بغیر علم اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا ہے کہ آدمی حقیقت سامنے آ کے بعد ٹس سے مس ہوتا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 مشرقین کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے کہ شرک کے اوپر شیتان نے ایسے مولمے چڑھا دیے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آدمی کا دل بے قرار ہو کر کے اس کی طرف لپکتا ہے دیکھیے آستانوں کے اوپر موسیقی غنا نغمے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 حسن کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے شیتان کا یہی کام ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی شیتان کے بہتانے کی بات آتی ہے وہاں زی کاف ضرور آتا ہے شیطان نے مزین کر دیا یہ مزین کرنا کیا ہوتا ہے زینت کا مطلب ہوتا ہے سنوار دینا سنوار دینا ایسی خراب چیز کو سنوار کر کے پیش کر دیتا ہے کہ آدمی بےقرار ہو کر کے اس کی طرف بلا اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو رات درگاہ کیا تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ تم بالا جدو اکثر مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا میں اس کو بھی چھوڑنے والا نہیں اس کی ضروریت کو بھی چھوڑنے والا نہیں اور وہی ہوا آدم ہوا کو جنت سے نکلوانے کا سبب وہی بنا جانتے ہیں اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اللہ بات ہے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 کیا بات ہے خوب کھا رہے بولے کھا رہے خوب گھوم رہے جنت میں بولے ہاں گھوم رہے اچھا کسی چیز کی رکاوٹ تو نہیں ہے بولے ہاں پوری جنت میں گھومنے کی کھانے پینے کی اجازت ہے صرف اس درخت کی قریب دار سے منع کیا گیا کہ بے وقوف ہو اس کی حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں اب دیکھو آیا وہاں کہنے لگا قَالَ يَا آدَمُ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ عَبْلَى سُورَةِ توہا کی آیت ہے اے آدم تم اس کی حقیقت سے نواقف ہو وہ کوئی دوسری چیز ہے جس کا علم مجھے تم تو ابھی جمع جمع چار دن کے ہو میں تو برسوں سے فرشتوں کے ساتھ ہوں گھوما پھرا ہوں تم تو ابھی بنائے گئے ہو تم سے پہلے کا میں ہوں میں اس ذرخت کی حقیقت سے واق اب آدم کا تجسس بڑھا انسان کی فطرت میں تجسس بھی ہے ہاں دیکھنا چاہیے بھی. کیا ہے شجرت الخلد اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کا فل جو کوئی کھا لے تو وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا دیکھو اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا اللہ تبارک نے اس درد کے قریب مت جانا تھکال کیا جائے گا ہاں تم کو اب یہ کیا الٹا فلسفہ پڑھا رہا ہے الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے شجرت الخل यह हमेशगी का दरख्त है अगर तुमने इसका फल खा लिया तो जन्ने से कभी निकाले नहीं जाओगे वो मुल्क ला और ऐसी बादशाहत तुमको मिल जाएगी जो कभी पुरानी नहीं होगी नहीं यार गलत बोल रहे हो तुम ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन तजस बढ़ गया है दामाडोल हो गया इससे पता ही चलता है कि आदमी फितरी तौर पर हरीफ पैदा हुआ है فطری طور پر حریص ہے نعمت چھٹنی نہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے ہے نا ہر کی وجہ سے حضرت آدم کو پھنسا لے گیا وہ جب یہ ڈاؤٹ فل ہوئے نہیں nah, نہیں nah, ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب اس نے ردا چڑھایا وہ کاما خدا کی قسم یہی ہے دیکھو قسم کھا کے جب کر رہا ہے. اب کہتے تھوڑا آؤٹ ڈاؤٹ پڑا ارے یار یہ تو قسم کھا رہا ہے اب شیطان نے دیکھا تو گرم لوہے کے اوپر آخری ہتھوڑا کیا مہما میں تمہارا خیر خواہ خیر خواہی میں نے کر دی ہے اب تم مانو یا نہ مانو یہ گرم لوہے کے اوپر آخری چوٹ تھی سوڑے کی فد اللہ ہوما اللہ فرماتا ہے دونوں کو شیشے میں اتار لیا اس نے فد اللہ ہوما بےغور دھوکہ بھی لے لیا اس کو اپنے جال میں دامے تصویر میں لے لیا کہا کس کہہ رہے ہو گئے پلم جا رہا تھا بدت لہما سہوا تما گئے دونوں کے دونوں نے پھل کھا لیا جیسے پھل انہوں نے کھایا تیسے ہلے بہشتی دونوں کے بدن سے اتر گیا سزا مہی تو شروع ہو گئی آپ دیکھ رہے جنت کے اندر کیسا آنکھوں میں دھول جھوک کر کے ہے ہم لوگوں کو بہتانا اس کے لیے کیا مشکل ہے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 ڈاؤٹ کلوئے تو قسم کھانے لگا اب جب اور ڈاؤٹ بڑھا تو کہنے لگا کہ خیر خواہ کے میں نے انتہا کر دیا مانو یا نہ مانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں نے خیر خواہ کر دی اور کھلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک کو تعالی نے سورہ سبا کے اندر بتا دیا کہ یہ جو کہہ کر کے آیا تھا ولا تجد اکثر ہم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 سبا کے کے, کے, کے گروہ پوری دنیا اس کے پیچھے چل پڑی اور آج دیکھو شیطان کے متبین کتنے اور مومنین کا گروہ بڑا مختصر یہ تھا ساتویں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب الکۃ